نحضر الله ونستغفره ونؤمن به ونفتغل عليه ونعوذ بالله من شرورها فزنا من صيات عمارنا من يهد لله فلا مظل له ومن يغلله فلا أجله ونشر لا إله إلا الله وإحضر لا شريط له ونشر أن محمد عبده ورسوله عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان والجيس من الله الرحمن الرحيم و اللہ کو کوئی نہیں و اللہ وہ ع کرنے والے نئی کا روکنے والے برائی سے اور اللہ کی حدود سے حاضر کرنے والے تین باتیں بازی ہیں مت کے افراد ایسے ہوتے ہیں میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں ایک تو وہ جو خود عمل کر تین طرح کے ہوتے ہیں جو عمل عمل میں کوتاہی کرنے والے ہیں ایک جو عمل کرنے والے ہیں اور دوسرے جو خود عمل کرنے کے بعد لڑکی کو حکم بھی کرتے ہیں برائی کو روکتے بھی ہیں اور کی قائم کردہ حدود کی حفاظت بھی کرتے ہیں جتنا جتنا زیادہ ہمت کے ساتھ آدمی کام کر رہا ہوگا جتنا جتنا زیادہ عظیمت کے ساتھ کام کر رہا ہوگا اتنا ہی اس کے اللہ کے نظیب کو روپ زیادہ ہے اور اتنی اس کے درجے زیادہ ہے ہر ایک آدمی جو اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی اپنی ہوتی ہے ہو اور اس کے مطالبے کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ مذاکرات کرنے کے لیے پریشن آپ سے مشورہ کیا اور کیا بڑے ہو اور اگر ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد مسائل ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے ان کی زندگی میں فیصلہ مذاکرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں تو آیا کے ساتھ مذاکرات کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری مشکلات جو سامنے کی قوم کی اور اپنی اور اس بات بات چلانا چاہتے اس کی مشکلات اور اس پر جو ہے ناگوار حالات آنے والے تھے سب سامنے رکھ کر جب انہوں نے بات کی تو اس قریش قرائیش ہلاک دیجیے کہ اگر یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم ان کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اگر ان کو بہت خوبصورت ہوتے چاہیے ہم قریش کی عورتیں جمع کرتے ہیں جتنی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں مال چاہتے ہیں مال جمع کیے دیتے ہیں لیکن یہ جو بات چلا رہے ہیں اس سے بات آ گئی ان لوگوں کے ان لوگوں کی سوچ میں تحریف چلانے کی یہ بنیادیں ہو سکتی ہیں تو آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے تحریفیں چلاتا ہے یہاں کا اقتدار کیے چلاتے ہیں جو حکومت ملے یہ مال کے لیے کھلاتے ہیں اسے مال ملے یا عورتوں کے لیے کھلاتے ہیں یہ سین بناتے ہیں بادل فوج جو ہے اور اس کے بعد سین ہی بنیادے ہیں دولت عورت شہرت یا شہرت کے لیے کرتا ہے کہ گومت ملے یا دولت کے لیے کرتا ہے کہ مال دولت کے یا عورت کے لیے کرتے ہیں تو دولت اور بنیادوں کے سامنے رکھا ہے کی ہے اور اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھتے اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر رکھتے یعنی وہ باتیں کر دیں اتنی اتنی اتنی اتنا کچھ مجھے دیں کہ جو ان کے بس میں نہیں ہے ان کے پاس ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ اور دوسرے پر سورج لا کر رکھتے تو تب بھی میں سے کلنے والا اور پیچھے والا نہیں ہوں یا تو یہ بات چل کر رہے گی یا میری جان پر لگ جائے گی میں اپنی جان کو لگا کر اور جان کو لٹا کر اور جان کو قربان کر کے ایک چیز کو چلانے کا اس کو نافذ کرنے کا اور کو وجود میں لانے کا ارادہ اور تہیا کیا ہوا پی ایم یا قدم ہوتا ہے کہ یا تو اس وجود میں آ گی یا ہماری جان چلی جائے گی لہٰذا علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے فرمایا کہ ذخیرہ خاص نے کہا کہ آپ کو بیٹا دیا جائے گا سید دوں گا حصور ہوں ندی اور دھیان کی گئی ان کے دور کا بادشاہ جو تھا اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر لیتے آپ پیغمبر کہہ کر کے لی یاد نہ فوج نہ لیکن ہم کے ظاہم ہوتے ہیں اس بات کو اس, اس, اس بادل کو اس برائی کو ضرور مجھے روکنا ہے روک دو سکا اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے آواز کے خلاف آواز اٹھائی روکا اسے آواز اٹھائی اور جہاں تک کہ بادشاہ نے انہیں شہید کرا دیا آدمی آئے بادشاہ کے اسے تلوار باری اور ان کا سر ومارے کو زمین پر گیا کر شہید ہو کر وہ کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی تھی کہ اس سے جو کام کیا ہے غلط کیا ہے اس نے جو کام کیا ہے غلط کیا ہے جو کام کیا ہے غلط کیا ہے اور ان کا خون جو جی سوال کو کہہ رہا کہ جو کام کیا غلط کیا ہے جو کام کیا غلط کیا, ہے تو کیا, غلط کیا ہے تو شان ہوتی ہے ہم بیال مسلح کی کہ جان دہ کر حق ہاں کو نافذ کرنا حق ہاں کو قائم کرنا ہم ہاں بیال مسلاق کے بعد ان قیمتوں میں جن کو سب سے زیادہ ان کو قرب حاصل ہوتے سب ہیں سبزیت سیتے ہیں سبزیت سدیق جو ہے کہ نقشے قدم پر ہوتا ہے پیغمبر سے اور اس کا حال جو ہے صدیق کا حال جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ وقت کے پیغمبر کا ہوتا ہے اس لیے جس وقت کے حضور صلی اللہ حسن وسلم کے تشریف لے جانے موقع پر اتنے سخت مشکل حالات آ گئے کہ ایک تو رومیوں نے اس بات کا رومیوں کا حملہ آ رہا تھا اور اس حملے کے لیے لیکچر بھیجنا تھا وہ آپ نے اپنی آخری دنوں میں لکچر تیار کر کے اس کی باہر کیمپنگ کرا کے اور اس پر تو جو ہے تو سامان کبھی مقرر کر کے اس کا بندی بخت صاحب نے فرما دیا تو اس پرانے زمانے میں لکچر کو روانہ کرنے کا طریقہ ہوتا تھا جب اعلان ہو جاتا تھا تو شہر سے باہر کیمپ لگ جاتا تھا اور جو جو لوگ پیار ہوتے تھے وہ اپنے اپنی چیزیں ضروریات لے کر آتے آتے, آتے اس میں شامل ہوتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب مکمل ہو جاتا تھا تو اس کو روانہ کرتے تھے اور رومی کے خلاف آپ نے کیمپنگ کرا دی اور ہمارے آدمی کو نیلر بنا دیا اور لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے وہ ایس رچنا میں کی دنیا سے رخصیت ہو گئی اور اس کے حملے کا خطرہ جو اور جس وقت کہ آپ کی زندگی کے آخری سال ہیں اس میں ایک جو ہے تو بس ادھر ماں مختلف سے خبریں اور ماں باورے کے بابوری نہ اور بھار سے اصل خبر مکمل کر دیا ایک رومی کا حملہ آ رہا ہے اور ایک ہے تو تین آدمیوں نے تین آدمی نے جھوٹے جمول کی تعریف چلائی ہوئی ایک مسلمان کزاب میں ایک اسی میں اور ایک اور سجا تین آدمیوں کی تعریف چلی ہوئی اور مسلمان کزاب کچھ نہ کچھ تو آپ نے لوگوں نے حالات چنے ہوئے ہوں گے اسکد اسی کے ایسے حالات اتنا بڑا قائم تھا یہ کا اور جادو کا جسوں کا مائر تھا جس وہ قتل کرنے کے لئے تین صاحب گرام گئے ہیں تو ان کے قتل سے پہلے ان کا منصوبہ وہ کھل گیا ہاس فا, فاش ہو گیا اور اسے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے لے کے آیا تو اس اس طرح کیا کہ لائن پر بکریاں گائیاں اون کھڑے کی ایک سر. اور آگے ایک ذنا لے کر آیا اور اس نے ان کے آگے ایک لکیر کھینچ نیل کھینچی اور بکریوں دب دبدبہ قائم کرنا چاہ تھا کہ ہمارے پاس ہی موجدے ہیں اگر تمہارے پیغمبر کے پاس موجدے ہیں تمہارے پاس بھی ہی موجود ہیں سالگرہ نے دیکھا اس بات کو آرمی طور پر اپنے آرجی آر طور پر ڈپلومیسی کے لیے اپنے اوپر ایک خوف کاریہ کیا تاکہ کہ اس کو سمجھی جائے کہ مجھ اگڑ گئے اسے کہ دیکھا تم نے ایسے ہی ڈرتے اور چھوڑو آپ ساری باتوں کا ہمارے ساتھ ہو جاؤ صاف کرو جانوروں کو تقسیم کرو لوگوں میں مسجد کے ساتھ ہو کے دوسرے موقع کی تلاش میں دوسرا کوئی موقع ہو اب اتنے مستر ہوا کہ اس میں اشو دستی رہے ان تین آدمیوں میں سے ایک آدمی کی بہن کو بگا کر اس کے ساتھ زور سے شادی کرتی ان کو جب اطلاع ہوئی تو وہ آیا ان ہمیں تو بہت بڑا اعزاز مل گیا ہے کہ بہت کے پیغمبر کے ساتھ ہماری بہن کی شادی ہوگی اس کے حرم میں داخل ہو گئی ہم بڑے خوش ہیں ان کی بچا بات غور تسلی ہو گئی اسود عنفی کو کہ یہ آپ پورے ہمارے جال میں آ ہیں تو میں کسی طرح بہن سے رابطہ کیا تو انہوں نے کچھ دن, دن اندر, اندر گزر گئے تھے اس نے بتایا کہ اس طرح ہے کہ رات کو شراب پی اور آدھی رات کو فریے بالکل دھت ہو جاتا ہے اور اس عواصل کے سے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا جو محل ہے تو فلان طرف جو ہے دیوار کمزور ہے اور میں اکلیہ وہاں پر رکھ لوں گی اور تم کسی طرح سے دیوار پار کر کے یا کڑ کے اس دے داخل ہوتا ہو جگہ سے دیوار کو پارک کیا داخل ہوئے کہ جب داخل ہوئے اور ان پر جب کرنے کے لیے آگے بڑے تین آدمی تو یہ اس کو شیطان میں جگا دیا گیا کیسے کہ لوگوں کی شیتان کر مدد کرتے باقاعدہ اس کو اور بڑا کر اٹھا اور کیا نا کہتے ہیں ہم پر خوف آنے لگا لیکن ہمیں اندازہ آدمی کو ایسے ہی بڑ کر رہا ہے پھر گرا ہم آگے بڑھے تو ایسی حید میں یہ ہو گیا کہ اس کا سر اور گھر پر نظر نہیں آ گوشت پیلا پڑا ہوا ہے سر گربڑی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہ بڑی مشکل سے گرم اس کی بڑی نے وار کیا اور سر گزار کیا اس کا اور بیل کی طرف سے چیخڑے اس واضح نکالی اس کے گاڑ جو تھے اوپر کھڑے تھے سر پر گا کے کی کیا بات ہے کیا بات ہے وہ جو ان کی بہن سے نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے پیغمبر یا سروی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں ہے فکر نہ کرو پیغمبر پر وہی ہو رہی ہے تو بس گارڈ اس میں رہے اطمینان سے کہ وہی ہو رہی ہے اس کے بعد دیکھیں گے تو جب نکلے اور ہم نے کٹا ہو سر باہر پھینکا ہم نے کہا یہ لو اپنے پیغمبر کا سر مسلمان کزال کا فتنہ فیصلہ کا فتنہ اتنا فتنہ فی الحال اتنی قوتوں کا مظاہرہ کر رہا ہو تو کتنا بڑا خطنا اس کو سجا اور رفیق کا فتنا تھا اور ایسے حالات ہو گئے کہ جو دور دراز کے قبائل تھے انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم زکات نہیں ادا کریں گے کچھ لوگوں نے باقاعدہ مرتدوں میں کا اعلان کر دیا اور کچھ لوگوں نے یہ ہے تو زکات کے انکار کا اعلان کر دیا رومیوں حملہ, جوٹے فتنہ, فتنہ کا حملہ جھوٹے تقبروں کا فتنا مرتدوں کا فتنا اور منفرد زکاط کا فتنا چار فتنے آ گئے اکرام کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا حال ہو گیا خوف کے مارے اچاروں طرف کے کھپرات کے مارے اس طرح سخت بارش میں سخت سردی میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پناہ کی جگہ ان کو نہیں مل رہی ہوتی ہے کہ مجینہ امراؤ میں ایسے حالات ہوں جو مشورہ کرنے کے لیے بیٹے صاحب اکرام کے اب کیا کریں کوئی نگاہ کہا کہ رونیوں غلط کرنا بیچیں کیونکہ سب سب سے اہم جو ہے مجین امراؤ کی حفاظت ہے شخصوں کو نہا جائے اورزیر رضی اور اللہ عالم کے پاس آسان سی سیاست تھی جو حضور نے فرمایا ہے اس کو کرنا ہے باقی اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ایک بتیں مسلحت ہے اس کو آپ جانے ہمارے پاس آسان سی سیاست ہے جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ کرنا اس اسی میں خیال ہے ان شاء اللہ سب اکرام نے کہا تھا اچھا نوجوان لڑکا ہے ساما اس کی عمارت تبدیل کر دیں امیر کسی اور کو بتا دیں بھائی میرے جس کو حضور نے امیر بنایا ہوا ہے ابو ابو कहाव, ابو کہا کا بیٹا اس کو کہتے ہیں اپنے بارے میں کہا عربوں کا طریقہ ہے کہ جب اعضا کے ساتھ کہتے ہیں اسلام کا باپ اور جب گھٹی طور پر نام لینا چاہیں اسلام کا بیٹا ابو کحبا کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے کہ حضور کے فیصلے کو بدلے اور اس کو اٹھا کر امیر بنائے اس بارے میں حضور کا قول قرآن کی آیت حضور کا قول اگر ہو اس کو, کو نصر شریف کہتے ہیں شریف اسلام اس نصر شریف کہتے ہیں اس پر کوئی رائے کوئی پارلیمنٹری فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا یہ کہ کوئی پارلیمنٹ اس بات پار کو فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ قرآن عظیم کو فلانا حکم ہے نافذ ہے کہ اس کو مٹائیں یا نافذ کریں کہ بیٹھنے سے پارلیمنٹ کافر ہو جاتی ہے فیصلہ تو بات کی بات کیوں کہ کی اللہ کے قانون میں تبدیلی لا رہی ہے اور جو آزمین اللہ حلال کو حرام کہے حرام کو حلال کہے یہ کو ثابت ہو جاتے بند کا مچھل نہیں ہو سکتا یہی امیر ہوگا گیا یہی امیر ہو کا فضر جائے گا اور خالد بن ولید جائے تو وہ مسلم کذان کے خلاف جائے گا اور مرتضوں کے خلاف بھی جائیں گے اور منقین کے خلاف بھی وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ خالی کر رہے ہیں اس کی حفاظت کون کرے گا یہاں پر حملہ ہوگا چلو ہماری کوئی پرواہ نہیں حضور متحرات ہیں اتنی مقدس عورتیں ہیں ان کو سنبھالنے والا کون ہوگا ان پر حملہ کیا گیا اور گریوں میں پڑی ہوئی ہوں گی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا آپ یہ کیا کر رہے ہیں سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ دی آخر میں انہوں نے فاروق غزیر سے اتنی زبردست جرص اور حوصلے والی شکتی تن لگی مشورہ بدر میں کمزور تھے بدری جاتے کمزور تھے لیکن خوش ہے وہ دل میں ہوا کرتی ہے قوت آساب میں ہوا کرتی ہے تو کمزور نہیں بدن اٹھا اور اس جا کر میں فارغ دلّا کے دونوں سے وہ خبار فل اسلام جب جاہلیت کا دور دورہ تھا اتنی ضرورت والے اتنے زندرے والے تھے اور اسلام نیاگرتے کمزور ہو گئے ایک ملک... چوتھا لشکر جو ملکین زکار کے خلاف لشکر اس میں اگر تم میں سے کوئی نہیں جاتا تو میں وہ آدمی ہوں جس کے بارے میں فرمایا گیا تانیار اللہ مانا دونوں کا دوسرا جلد میں تھے جبکہ اللہ نے فرمایا کہ غم نہ کھاؤ جبکہ اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی میت میرے ساتھ ہے میں اکیلا جاؤں گا اگر کوئی تم سے نہیں جاتا نہ جائے میں اکیلا جاؤں گا بکیلا چلنے کے لیے ارادہ کیا تو پھر صاحب رام نے کہا کہ نہیں ہے آپ پھر ہم جائیں کہتے ہیں اسلام آباد ضلع میں عمر آدمی تھے اور چونکہ رومیوں نے ان کے والد صاحب حضرت بن رضی اضرود حاصل کو شہید کیا ہوا تھا اس لیے ان کو خوب دوست جذبہ تھا ان کے خلاف لڑنے کا انہوں نے لشکروں کو اتنی تیزی سے چلایا کہ دو پڑاؤ ایک دن میں کرتے رہے اور رومیوں کے جاسوس جو تھے وہ, وہ ان کی توقع تھی کہ شرم میں ہے اور کل جو ہے تو اس میں ہے اسن میں اور پرسوں جو ہے تو پنڈی میں ہے تو کسی جگہ پر لشکر کو تو تو تو تو تو رکھ رہے تھے اور دیکھا دو, دو, دو جگہوں پر لشکر پڑا جو ڈبل پڑاؤ کر رہے تھے دو پڑاؤ کو لے رہے تھے ان کی تو خلاف دیکھا تو دو لشکریں یا لشکری لشکر دشکر. موومنٹ جو تھی نا اس میں ایک خاص دبدبا اور روک تاریخ کر دی اور خالد بن ولیدہ ضلع میں کہتے ہیں کہ میں اتنی جنگیں میں نے لڑی ہیں میں کسی جنگ میں پریشان نہیں ہوا میں کہتے ہیں کہ مسلمان کزاب کے خلاف جب میں لڑا ہوں تو ایسے میں ہی پریشان ہوا اور اس وقت صاحب اقرام کی عمریں سات سال اٹھاون سال پچپن سال اس عمروں میں تھے اس کے نوجوان, نوجوان آگے بڑھیں گے مسلمان کزاب کے خلاف آگے نوجوان بڑھے اتنے زور کا حملہ ہوا ہے اور وہ یہ جمامہ کے لوگ کے, پر کے لوگ سر سے لڑے ہیں کہ انہوں نے پہلے حملے کے میں ان کے مسلمانوں کا منہ پھیر کیا حالانکہ جو نوجوان صابا اکرام ہے نا حضرت عمر کے بیٹے ابد اللہ بن امر حضر اباغ کے بیٹھے فضر بن اباغی اور بیٹھے عبد الرحمان بن ابکر ان ایسے کمانڈو ہے کہ یہ گھوڑوں کی کنا ملا کر گولوں کو لے کر چلتے تھے کی سب کو توڑ نہیں سکتا کہ ہزاروں آدمی دس دس آدمی ہزاروں پکانے بہتر جو ایک حملہ ہے نا ساٹھ آدمیوں کو ساٹھ ہزار میں ہم نے پھینکا ہے اس میں ایک آدمی ہے ابر اور فضر البن نباس اور بن اس ساٹھ نام ساٹھ کمانڈو کے نام ہے سب کو لکھا ہوا ہے جس طرح آواز لگایا کرتے تھے کو پکارتے تھے پھر نکل کر آتے تھے اور جب اکنہ ملا کر گھوڑوں کی سب بنا لیتے تھے کی کس کو توڑ نہیں سکتے اس سب کو توڑا ہے مسلمان گزار کے ساتھ پہلا ہم نے جو کامیاب نہیں ہے پھر بدر والے صاحب آگے پھر بوڑھے صاحب بدر والے آگے بڑھے مرنے کے بعد ان لڑکوں کا پیچھے چل تو بدر کا نعرہ نے لگایا وہ کہا جب بدر کا نعرہ لگایا تو پتہ سے یہ بوڑھے جو تھے ان کے اندر یہ بجلی جو ان کے اندر یہ رو کہاں سے آئی ہوئی تھی کہ یہ پتہ نہیں سے شہروں میں لاگے بڑھ رہے تھے اور انہیں جو حملہ کیا ہے تو مثبت زار کے لڑکیوں سے مدد کر سکتے اور یہاں تک کہ وہ کس کا ضلع کے, کے ڈھائی سال میں سے پہلا سال مکمل بھی ہوا تھا کہ رومیوں کو دبایا مرتبوں کو دبایا جھوٹے تکمروں کو سفایا کیا اور منکنے زکوات کو جو ہے تو زکوۃ لانے پر لائے اور چاروں طرف ہم نمان قائم کر کے کیونکہ خلافت راستہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ حکم کو دیکھا جاتا ہے اور بادشاہوں کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ حکومت کو دیکھا جاتا ہے خلافت راستے میں حکم کو دیکھا جاتا ہے کہ سب سے کم آپ سے تنخواہ پانے والی چلتی ہے جس سے سو رکت نے وہ بکت سبھی جزیر کی یہ فقط اپنا کھانا جیسے گھر والے کھانا کھا سکیں کپڑے پہن سکیں اور سواری کے لیے ایک اونٹلی ہوتے مسلم کو ان لوگوں نے سنبھالا ہے جنہوں نے کہ اللہ پاک حکم کو دے کر وہ آگے چلے ہیں جب سے مفاد پرستوں کے ہاتھ میں ہو جب سے نفت پرستوں کے ہاتھ میں ہو جب سے دنیا پرستوں کے ہاتھ میں ہو تو اتنے بسار اپنی قوتوں کے ساتھ ٹھوکریں کھاتے ہوئے کر رہے ہیں. کیونکہ آگے محروم آنے والا ہے بنیاد کے طور پر اس کو میں نے شروع کیا شروع کیا میں نے چندیار سے یقین کی شان ہوتی ہے تو اپنی جان بڑھا کر بادل کا سفایا کر کے حق کو نافذ کرتے ہیں اور اگر یہ بادل سے نہ ہو سکے تو کم حصے ہم اپنی جان ضرور دے دیتے ہیں بکر سدیق رضی اللہ اعظم کی مکف شروع کر دی دیس محرم تک یہ علام حسین رضی اللہ اعظم کے حالات واقعات مکمل ہو جائیں گے اور اس عمد کے اندر عمر کے لیے جو سبق ہے اور امت کے لئے جو پیغام ہے اس کا انشاءاللہ شاء مکمل کریں اللہ تبارک سلام کی توفیق تھا